الحمد اللہ و کف وسلا دسلاتا س خا للمصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والصفا والغفا ما فأعوذ بالله من بسم اللہ وم اب يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ الفل قبل من مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخاصری قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء آمل تو بلّاہ سد لا رسوله بلار بل کریم ان لاحم لو نال نہ آ منو سلوسلی مو تسلی مخ شوق اچی آواز نال پڑھو سلا تو اسلام والے سلادو السلام علیکیا یا رسول اللہ والا عالکیا سیدیا یا حبیب اللہ سلاد السلام علیک یا یا اللہ والا عالق اسحاب قیا سیدی یا یا عالم ما کان وما یکون موزر سامین سنیحن فی مسلمان دوستو بزرگو بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حمد و سنا درود خاتم اللنبیاء لہو تحییتو و سناتو بعد وحدہو لا شریق جلہ وعلا دی بارگہ دے اندر آجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی ناجیزنو نفس و شیطان دے ہر شرطن نہ فرمانی ماسیت تو کفرو شرک تو اپنی رحمت دی فرماوے اللہ تبارک و تعالی رحمت اللی سید الانبیاء سرکار دا سرکا زندگی اسلام والی موت شہادت ایمان والی نصیب فرماوے عزیزان جامع مسجد غوثیہ چک اکانوے گوجرے علاقے دے اندر پہلی مرتبہ فقیر حاضر ہوا اللہ و تبارک و تعالی میرا آمنا تھوڑا آمنا بیٹھنا اپنی مارگاہ قبول فرما کے سارے گناہ معاف فرما ہے دینے اسلام سمجھن دی توفیق عطا فرما عزیزو دوستو بھائی محمد شاہباز صاحب اور دے انگر دوستاب سنگیا نے مل جل کے اس محفل پاک کا اہتمام ہے فکیر دعوت دیتی نے اج تو چند دن, چند دن قبل اتفاق ایسا ہویا ہے را سفر کیتا ہے بڑا طویل او ضلع جیلم تو راستے طبیعت بڑی ناساز ہوئی ہے گرم سرد ہونے کی وجہ گلا نہیں ساتھ دے زکام نزول شروع ہو رہا سر بھی درد کر رہا ہے اس کے باوجود سنگیاں زوک ملحوظ خاطر رکھدہ ہوا حاضر ہوا اللہ تبارک اوتالا دیتی توفیق جنہ میرے کو بولن ہویا جنگ دیر اتنی دیر جناب سامنے کلام کروں گا مولادال اس گل دی توفیق تتا فرماوے جس گل دے اندر خدا و رسول دی رضا ہو گل تو اپنی پناہ عطا فرماوے جس گل دے اندر رب رسول دی ناراضگی ہوئے جناب دے سامنے اسلام دے حوالے نال چند نصیحت بھریاں گلن کرنگا کیونکہ ایک گذہب اسلام ہے جس دے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرا تارا ہے قرآن حدیث دے حوالے نال گل کروں گا جس دے شامل حال اللہ تعالی دا فضل گا دین اسلام دی کدی اس بندے نو سمجھ نہیں آ سکتی جس بندے دے در منافقت دشمنی شخصیت پرستی ہو ہوگی سڈا اسلام نہ شخصیت پرست مذہب شخصیت پرستی پاک پا کے مذہب منافقت حسد بگز زد ہٹ دھرمی درمی خود پرستی جس بندے در یہ مرضا پائی جان ان کدی اسلام کی گل سمجھ نہیں آ اے یہ تے لوہے تے لکیر گل ہے گل میری تبج وقت نیا تھوڑا تھوڑا جہا لساں کیونکہ میری طبیعت بولن والی نہیں ہے تو گل توجہ نال سنیا جی ان شاء اللہ جی سمجھ آ گئی نا اللہ تعالی دے دین اسلام دا صدقہ سدکا بیڑا پار ہو جائے مت اصان لوگوں توں اسلام نو چھپایا گیا دین نو لکایا گیا کیوں کیوں لوگا نو دین دا رہبر ہادی سمجھے نا او لوگ اس لائق نہیں ہیں انہوں نے نے ڈنڈی ماری ہے اور امت مستفا غداری کر کے دیتا ہے امت مستفا دین اسلام لکایا ہے الحمدللہ سم الحمدللہ یہ اللہ تعالی دا فضل ہے میں کوئی شاہ نہیں ہوں مگر مولا تعالیٰ اے ان دی شان ہے وہ قیامت ایسے بندے ضرور پیدا فرما رہے گا کہ جڑے بندے حق حقل کرتے رہے لکھاں لے آ ج ہزار آ جان اربا خربا آ جان دے بارے مولا تعالا فرما احزل نظکر وا اہول حافظ ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو جس شہ محافظ رب سونا ہوے۔ شہ ڈگا ڈگ تو ہے پر وہ شہ فرمائی مروجہ نظام اور مروجہ زمانے کے ملا پیر نے دین اسلام بڑا لکایا اور فونی مجھے پہچانو اپنی پہچان کروائیے دین اسلام دی پہچان نہیں کروائی مومن دی شان نہیں مومن ہے ہوں اپنی پہچان نہیں کروا اور رب رسول دی پہچان کروا ہر بندہ آج اس شہ تلبگار ہے کہ مجھے پہچانو میری پہچان ہو میری عزت لوگ سمجھ کہ کوئی بلا ہے کوئی بڑی وی شہ ہے اے پیر صاحب ہے مولوی صاحب ہے اے چوکری صاحب ہے صاحب ہے جٹ صاحب ہے ہر بندہ کیونکہ نفس ہے نفس یہ آخد کہ میری پہچان ہو میری عزت اور نفسانیت دے ہوفسانیت غرق ہو کے اج ان لوگوں نے جنہوں قوم نے ہادی اور رحبر سمجھیا ہویا ہے ان لوگوں نے نفسانیت اور شیتانیت پیچھے لگ کے امت اور عالم اسلام دے نال اور اسلام دے طلبگار اللہ دی مخلوق دے غداری اور دوخہ کی مخلوق کے نال اور دوکھا کی اسلام لکایا ہے اپنی پہچان کروائیے کہ مولا تالا دا فضل ہے اس نے میرے استاد صاحب اور میرے مرشد پاک کا ایک بندہ بھیجی ہے جس نے آ کے اس لکے اور اسلام کی پہچان کروائی لوگ آتے نے یار کون نے چشتی کوئی بڑے سخت نے کوئی آال کٹتے کوئی آابی ہو گئے کوئی آڈو ہندو ہو گئے کوئی آنا مد بھی کوئی نہیں کوئی آتا جناب آی فرق ہی نم کوئی آتا جناب علی یہ دین قرآن کو باہر نے کوئی آخے جناب علی اس پتا نہیں پتہ لت... آ... نکلے نے نہ آسمان نے پتا نہیں آتوں گئے اس واسطے آ میں تیرے سامنے تنوں چند اسلام سنا گا دا. دراصل تینوں اسلام دا تاروفی نہیں ہے پہلی گل یہ دساگا اسلام کی شاید دوسری گل یہ دساگا اسلام کے بغیر مومن کا چارہ نہیں ہے اے دو گلنہ تیرے سامنے بیان کرنا. ایک اے اسلام کی ہے جن بندے بیٹھے ہو میں سوال کرنا ہر بندہ اپنے آپ مومن اور مسلم اخوا ہے کوئی بندہ یہ سوال حل کر دے اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کیا ہے اسلام کی حقیقت کیا ہے <تصفح> ویسے آخنا ہوا آئی ایم گڈ مسلم شری چیتی ہاں جی سادہ سے مسلمان ہیں. بھائی کہہو جہ سادہ مسلمان ہیں نہ سر نہ پوچھ وہ کتوں آیا یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہڑے اسلام نال تعلق رکھنا ہے جی کوئی پتہ نہیں دین کی ہے جی کوئی پتہ نہیں جی پھر بندہ پوچھے کہ تو تسلمان اخوان کا حقدار کدو دا, حق دا بنے دراصل سونے کا کاریگر نا کاری تے او نو بندہ بال دے پتر تراشن دے تے تے دے انی ساری تھوڑی ہوں گل او بچارا پتھر تراش تراشد پتھر نو کی تراشے گا خود تراشن جائے گا اویں گل ایس وقت ذہن قوم کا ذہن یہ سمجھ بوجھ اگریزی دی لادیت اور یورپی بن چکی ہے اس بچارے نو اسلام دا کی پتہ ای دے اگے اسلام دی گل کر یہ اوی جگو مرلی بجا قسم کر کے آنا مسلمان تو ہوں جا اپنے اسلام دا ہر ہر جس جاند ادرت فروق آدم دا دور سی ایک بندہ سدر ہوا ارض حضور موچی موچی خانے دی جتیاں سین دی دکان بنا چاہنا اجازت دیو آپ نے فرمایا خریدو فروخت دے مسائل جان لے عرض کی ازور نہیں فرمایا جا چپ کر کے گھر بی جا تیرا خرچہ عمر دے گا ایسا حرام نہیں کھانا چاہتے او مسلمان سن جنہاں دے موچی بھی دی تین اسلام دے سن آج ہم بھی مسلمان ہیں کہ مسلے پہ کھڑے ہونے والے کو بھی اسلام کا پتہ نہیں ہے او مسلمان سے او سن جتیا سی دین اسلام دا مفتی ہوتا سب پیچھے نماز پڑھنے نہیں پتا بچارے کہ میں کی بلا اور کی میرے پیچھے کی بلاوا کھڑی اور میں یہ کرنا کی ہے کدھر لے کے جانا تے اقبال آدھا نا اقبال فرمند کو چیز ہے کو مو کی امامتی کیا ہے قوم کیا چیز ہے کمو کی امامتی کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بے چارہ دو رکھا کا ایمان قوم کیا چیز ہے کی تو کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بے چار دور کا تھی کا ایمان یہ ہوئی قصہ بنے خدا کی قسم کر کے آنا جہاں سارے اگو کھلو رکاطا بھی پچھلے وغیرہ نہ ہک بولنے والا بندہ ہو پتا نمالی کی دو دن حق بیان نہیں کرے تو چل مولوی چک بسترا شابا نکل د Kind of مزہ بھی نہیں میں آخیا کیا تین اسلام کا ٹھیکہ لے جیڑا اسلام کی گل کرو وابی یہ مطلب ہے نبی پاک سرکار نے تبلیغ فرمائیے صاحب والے فرمائیے نے فرمائیے تبا نے فرمائیے دین نے فرمائیے فرمائیے مادلہ سلام اسلام باہر سن ہاں جے تیرے ہے کلیا نال ویچیا جائے تو ہو سن کے مدب ہی نمے سن وہ نہ اتوں آئے سن نہ تھلے آئے سن کو مخلوق ہی سی ماں اللہ اپنی سمجھ اور قرآن ادیس کے مطابق جہد کو حق ہے انہیں حق بیان کرنا قرآن ادیس کے مطابق کرنا اوی گل ہے قوم کا پتی کی حال ہے رب منگی نظر اپنا کڑھ لب سونے نے انہوں اکھان چ دیتی اکھا کھلیاں ککڑ کھلوتا سی سامنے انکڑ ویخیا اکھا بند ہو گئی ہوں کوئی بندہ مجھ کی گل کر آخ میرے والے ککڑ جی کوئی بندہ گان کی گل کر میرے والے کنیا کوئی ہو نہیں سی ساری قوم نے ویخیا جو اگریز جو سائنس ان جو, جو, جو دون سارا دین اسلام دینا آخنا کوئی نوکا نو مزہ یہ نما نے یہ نظر صرف انگریز اپنا دل دماغ ہر شن من سارا کچھ پالی پالی کر گئی مجھ کو کل در کیے بات پانی پانی کر گئی مجھ کو کل در کی بات پانی پانی کر گئی جھ کو کلن ترتی تھکا جب غیر کے آگے نتن تیرا نہ مل تیرا تو جھکا جب غیر کے تنال کافر جھکے کی تیرا تن ہے یہ تیرا نہیں کی تیرا من ہے یہ تیرا نہیں جدو غیر دے جھک پیا نا اپنے راجک نڈ کے ہوں سمجھ اپنی ہر شہد بغیر ویچ بیٹھ اور اس وقت تلا ماشاء اللہ قوم درد نظر ماری جائے نا خدا کی قسم کر کے آنا یہودیت نسرانیت عیسائیت تو بغیر کوئی شہ نہیں نظر آنا رسم ویخ انہ گلان ویخ انہی چال چلن ویخ انہر ویخ انہی بولی ویخ سر سٹائل ویخ انہیں جتیا کا سٹائل ویخ انہ کپڑے ویخ انہی سیت سورت ویخ خدا کی قسم کر کے آنا ایک پاس انگریز نا چکر ایک پاس آئی ایم گڈ مسلم کڑا چا کر سمجھ نہیں آتی اج دے مسلمان ویخ کے پوچھنا پہن مرے کون ہاں او وہ و دو نے یہ سنت رسول اللہ طریقہ جو دیتا ہے نا خدا دی قسم کر کے پچانوے سال دا بابا ہوئے اس طرح مرو ٹوک لگ جان داڑی پھر بھی منا کیوں اس واسطے وہ ان کی تہذیب شورپ دی تحزیب اس کا کردار اور اس کا نمونا سڈے مسلمان دل چ کر چکا یہ کپنا پگریز آخ ہوں کبر وال گئی نہیں ہوں سنت شریف منہ درخلا مولوی صاحب اجے عمر نہیں آئی اجے کو ہے میں آخیا تب سونے کو پرمٹ لکھوا کے آیا ہزار سال رہنا دنیا سے کی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک دی تہذیب اور ایک تہذیب اسلام دی اسا اسلام کی تہذیب قریب, قریب کی بلکہ کریب کے کاف کا ایک نقتا بھی نہیں لگے او سارا طور طریقہ اکبر آبادی آد کیا بتاؤں احباب کیا کار نمایاں کر گئے کیا بتاؤں احباب کیا کار نمایاں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن لی اور مر گئے خدا دی قسم کر کے یہ کام رہ گئے بی نوکر ہوئے پینشن لی تینوں کی پتا اسلام کی آخ د اسلام دی گل کریے نا جن استنجے کا ویل نہیں آتا بن آپ پوری سال ایک پوری عمر ایک گل سنی نہیں اس مولوی نے کتوں کاٹ ل ایویں گ کرو سی آیا بائٹا بھائی جنو سارے اسلام کا پتا ہے. مرے تو نہیں, سنی. تیرا ہے. او تو نہیں اسلام دے قریب گیا تو اسلام کی گل نہیں سنی تو قصور نہیں مولوی د جن دسا دیا بندیا اج ہر بندہ پریشان ہے یار کدھر جائیے کون سچا ہے سچا آ جا مومن ہوں انچن کی لڑ نہیں پی تا نا یہ کوئی نوا فرق ہے میں تو آخانگ تٹ کے آیا تو نواں فرق قرآن حدیث نال سابت کر کے دوں اگر قرآن حدیث نال تیرا دل نہ مطمئن ہوے تو میں تینو آخانگا جا کوئی اور خدا لب کیونکہ واہدہ حو لا شریق مولا نے جڑا دین اسلام اس اسلام تو بغیر کوئی مذہب نہیں ہے یہ اسلام ہے وا دے مولا تعالی نے نشاد فرمایا ارشاد ربالی فرمایا وا مئیا بتاسلام دینا فل بالا من ہوا ہوا منل خار مولا تالا نے ارشاد فرمایا فرمایا جائے جڑا بندہ دینِ اسلام تغیر خیر السلام مذہب اسلام تو بغیر اللہ تعالی دی بار گاہ دے بچ، کوئی ہوے فل یق والا ملو اس قبول نہیں کیتا جائے گا واہ فی ال آخرت منل خاصری اور وہ او دے اندر خسارے والے زیاں کارے کی مطلب نہ دنیا چی اسلام تو بغیر تغیر چارئی نہ آخرت دی دینے اسلام تو بغیر چار خدا دی قسم کر کے نا مولا تعالی تال دینے اسلام تو بغیر مومل دا چارا رکھیا ہی دارا اے دا چار بھی اسلام ہے اے دا سہارا بھی اسلام ہے خدا قسم کر کے آنا تنا وے اسلامان بچایا میں نو اسلام بچایا وے مگر نہ جی مذہب اسلام نہ ہوں خدا آدی قسم کر کے آنا اج تیری میری رات نہ ہوں منہ بے سلا کی غیرت نہ سلاحتی نہ یو پی نہ محمد بن قاسم آج تیری میری رات ہو نہ علماء سوفیا نہ مسائق نہ, نہ جنابے والی اللہ تعالی دے اللہ تعالی دے. او لوگ آ دین اسلام دیا برکت لی مذہب اسلام دیا برکت لی وگر اللہ ہوا دی بارگاہ دے اندر قبولیت نہیں گی کیا مدد دل گا قبولیت ہوئے صرف مذہب اسلام دی ہوئے کی کیونکہ مولا تعالی نے اپنے محبوب سے کوئی ہوا دادل فرمایا جہا مذہب نادل فرمایا دے فرما بارے فرمایا رب سونے دل نزدیک جڑا دین ہے اسلام ہے کی مطلب مولا تالا نے گل مکا ہے فرمایا میرے نزدیک میرے حبیب دل نزدیک دین صرف اسلام ہے مذہب صرف اسلام ہے سبکے جاوا سگیا جگہ چارا کوئلی اج ان بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور جہاں چیزاں دے بغیر بندہ زندگی گزار سکتا چیزوں کا سانوں سارے پتا ہی دنیا کی ہر ہر چیز کا پتا بے. ایک نک بال جنابے والی دنیا دے ہر فن کا پتا ہومجر کا نام ہی آئے گا ہر ہر کنجر کنجری کا نام ہی آتا ہوگا وجہ کی ہے ادھر توجہ زیادہ ہے جے دین اسلام کی دی گل پوچھیے صاحب آپ انپڑھ جو سانو کیڑا پتا ہے بہت اچھا انپڑھ قوم گنا مولوی دون انپڑھ قوم تے گناہ واہ بھائی واہ کیا سمجھ بھائی پڑھائی دین اسلام سمجھنا فرد رب سونے نے ہر مومن مسلمان مرد عورت اور رب دا فرد چھٹی بیٹھا کسور پھر بھی مولوید ہے اس قوم نو جنوں پتہ نہیں نا دین اسلام دا مول بھی تھا پھر آپ پڑھ جاؤ میں آخیا تھا میرا سی گلے سن بھائی دینے سلام نہ پڑیا جی کلے آخیا نہ پڑیا جی رب دا قرانا نازل ہو جائے محبوب خدا دا فرمان آیا ہے تو تم رکھیا رکھے ایک رب دا فرد چھٹی بیٹھے اور پھر اندر ناز کر رہے ہیں کہ آپ انپڑھ تنوں پتہ نہیں دینے اسلام دینے اسلام نو سمجھنا ہر مرد ہر مومن کا فرد, فرد فرد ایک فرد رب کا چھٹی بیٹھا اور دوسرا چڑھیا مولوی تیٹھا کیوں بھائی آپ جو انپڑھ ہے مولوی صاحب تصا دنیا چیا کیوں تنو پتہ نہیں بھائی سڈے ورگیاں مصیبت اگے موجود نے خدا دی قسم کر کے آنا جس قوم نو دین دی سمجھ نہ ہو اسلام دی سمجھ نہ ہوم جانور تو بد تر جانور کی جانور تو بد تر اولا تعالیٰ قرآن فرما الاقل آم بل ہو مدل الاو مل گا محبوب یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں بل ہو مدل بلکہ ان سے بھی کیا گزرے ہیں یہی لوگ ہیں جو گافل ہے اچھا کتے بھی پتا ہے میرا سائیں کون ہے ایویں وہ جا دو روٹیاں پاوے نہ بچارا ساری رات وہ بو کے پونسل مار کوتے پتا ہے بھی پتا ہے اچھا کتا کوتا گھوڑا یہ تو جانتے ہیں بندہ نہ جانے ہوں دس کون بہتر خدا دیا بندیا اص اپنے مالک دی پہچان نہیں کی اصا اپنے راجک دی پہچان نہیں کیسا اپنے مذہب دی پہچان نہیں کیسا اپنے, کی اپنے کلمے دا مول نہیں پایا مول پایا ہونا نا حضرت سلمان فارسی کسے اے سلمان تیرا نام کی ہے فرمایا اسلام تیرے پیو کا نام کی فرمایا اسلام تیری ماں کا نام کی فرمایا اسلام تیرے ملک کا نام کی فرمایا اسلام فرمایا کی وجہ یار ہر شہ کا نام اسلام حضرت سلمان فارسی فرما لے اسلام ہے تو سب کچھ ہے اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ایک نبی پاک یار کو کسی سوال کیتا حضور تھی کن عمر ہے آپ نے فرمایا چھ سال اور آپ دی عمر سی چونجا سال کونجا سال جب کی دیتا ہے فرمایا چھ سال پوچھنے والا حیران پریشان ہو گیا عرض کیتی کی ادور جانے کرو چیٹے آ گئے نوتے چھ سال پہ آدھے وہ فرمایا یار پنجا سال دین تو باہر ہے جہا دین تو باہر گزرے عمر ہی نہیں سمجھتے چھ سال ان دین اسلام کا ہی ہیں لیا دین اسلام اپنی عمر شمار کر وقت شمار کرتی ہے جڑا وقت ٹھ گزرے جڑا وقت بے حیائی بغیر بے تھی برائی چڑا وقت بے دینے اسلام گزر جائے نا وہ کر کے تے اسلام نہیں آلام والے سن اسلام والے میرا آل ادال فرما فرما جائے وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد, یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی, آو آو کی, آو آو کی آو یاد میں م... ایسی نورانی ساتھ پلا کھو سلام مسلمان سن دا وقت اسلام گزرتا سی وہ آخر سن یار بڑا مبارک وقت بڑا اچھا وقت گزرے گزرا اور اتنا ہوتا کی وقت اسلام جا پتا اسلام تو بغیر چارا اسلام تو بغیر مومن مسلمان دا گزارا نہیں ہو سکتا ہر تو بغیر گزارا ہو سکتا ادرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار دے کول کسی پوچھے دور وہ کہ بغیر بندے دا گزارا نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا اج ساڈی قوم ساڈی قوم کو بندہ پوچھے نا کہ شہ ہے جہ بغیر گزارا نہیں ہو سکتا یہ فٹ آخنا ٹی وی کیوں بغیر گزارا کوئی نہیں مگر اللہ کا ولی فرما رہے اسلام بغیر بندے کا گزارا قرآن والا میرے اسلام بغیر مت مر کے جائیں گا نا اتنے رب سونے بھی آخی آ مولا تھانوں تو پتا ہی نہیں لگا کہ سچا پھر مولا فرماگا یہ تیری کھوپڑی کیا یہ سینس واسطے رکھے تھے یہ جا رکھا رب سولہ نے سینس دیا شتونگڑیاں اللہ تعالی دے دین اسلام سمجھ واسطے ذرا توجہ لاک سبحان اللہ جنوں سمجھنا ہے وہ تجن نہیں سمجھنا ہوں یہ گل یہ گل چ بندہ کرے بندہ بندہ. اور پتہ قوم کیا آخری جیڑا جی بندہ دین اسلام دے آخل مطابق آخل آخل آخل شادی بیاہ چکے نا شادی بیاہ کرے تو لوگ پتہ کیا ہو گیا پتہ نہیں گھر برات یا وفا تے اتوں سے شادیاں تکیان اسلامی شادی تکی نے تک کی سات ہی میرے تاجدار گولڑا پیر مہر علی نے آواز سنیے فرمایا مایا ویخو ویخو دی برات آ رہی ہے یا مسلمانوں دی آ رہی ہے مایا یار مسلمانوں دی برات نہیں ہودرتے ابد عبداللہ ابن عمر یہ اللہ دلی کی گل سنائیے ہوں صاحب دی گل سنا ادرتے ابد اللہ ابن عمر رضی اللہ تالا نو آپ دا غلام سی جی حضرت نافع آپ سفر فرما رہے جانے راستے دے اندر مزمار سواز آئی مدمار سا آخیا جان آلہ ترلیاں سا باجے سرنگیاں تبلے ڈھول وغیرہ یہاں مد امی آخیا جان آواز آئی مزمار دی حضرت لے میں حضرت سرکار نے کنا تو پاسے ہو کے بیٹھ گئے تھوڑی دیر میلوں دے لے یا فی ہو اے شیافے क्या जड़ी आवाज मैं सुनिए तू भी सु अर्द कर लजपाल हूं खत्म हो गई बंद हो गई है आपने कल चुंगला कटिया ले, ले तेरास्ते ते आए ले आप फरमाते सुन मैं कम क्यों वे آپ ارد کر دیا حضور دسو کیوں آپ فرما لیں اس واسطے کہ میں اپنے نبی نوج کردی ویخیا سی اج تج کی فرمایا میں کنو سی نبی پاک سرکار فرمایا میں ویخیا میرے پاک لبی سر نے جواد مبارک چونگل چنوں اج اریقہ دہی چاہیے میں تائن کیا خدا دیا بندیا میرے پاک صلی اللہ علیہ والی وسلم آپ سرکار دین اسلام دے وے بانی لے سلام دلو جائے خود دین اسلام دے اج تین کوئی آخے سا درام ہے بھابی بن گئے کھیت ہر نبی پاک لو کی آخ گا خدا دیا بندیا حق دسیا جو کسی نے اتھا خود خرچہ کر کے پیسے ہاتھوں دے نو گھر بلایا نو گھر بلایا کجریاں نو گھر بلایا کیوں جی کوئی چا کرے لار سن کرتے ہوا گجرات سید معصوم شاہ صاحب اللہ تعالی بڑے وڈے بلی گزرے نے ہوں گی جیٹے حالت مسلم درشاد گونسلے سانو کاب بندے. کان بیٹھے تباہی سے بربادی ہوئی ہے ہاں? ہر خدا کی قسم کر کے آنا کتاباں پڑھیے نا خود ان گیٹھ والے جانے کی کتابوں ہے گی ان آخیا لاو پابندی سڈے دادے دیا کتابیں تھڈو چھپڑیاں ہی نہیں چاہیے ہوں سچی داس جیڑا بندہ اپنے پیو دی کتاب بند کراے یہ مطلب ہے وہ پیو دادے دی راہ چھڈی بھٹے گل آ سما سون شاہ صاحب اللہ کے بلی گزرے نے آپ فرما نے آپ فرما نے فرمایا نکلی سنی شاتیاں در بیاں رسم کردار نقلی سلی شادیاں دری بریاں رسماں کردہ وہ اصلی سلی رسماں کے ربر سنڈل کا نکلی دے واہ واہ شاہ ساحب بابا این جی پیر ہو مرید کیوں نہ سی دے نکلی سنی گھر دری ہے نچاندے وہ اصلی سنی عالم کو لو نبی آ ویخ اس وقت جہا بندہ وہ اللہ ولی سن ان جب بری رسم نظر آئیے کیوں میرے پاک نبی سرور دیس پاک ہوں وہ طریقہ دسیا آپ نے سال سنیا دکان چلان گا کدو حریرہ رضی اللہ قال قال رسول اللہ سلوالی کلو متی ید خلو نل الا من ابا کالو من ابا کالا من اطالی داخل و من آسانی من عبا ومن آسانی فقت ابا میرے پاک لبی سرور نے فرمایا حضرت ابو بہر روایت کر دے لیں میرے پاک لبی سرور نے فرمایا میری ساری امت جنتی داخل گی اتنی سارے بلان سنا سارے سڈا کسور پوری سنا ہاں خدا بھی کسم کر کے آنا میرا تین لکا جائے انہیں تینوں لٹے آ میں اٹھ گھنٹے کا سفر کر کے آیا پھر بھی تینوں راضی نہیں کرا رب رسول کی خیال رکھا گا تمے ناراض ہو جائے قرآن, قرآن اتنی ہدیس سارے ملہ پال لین میرے پاک نبی سرور نے فرمایا میری ساری امت جنتی داخل ہوا مل ابا مگر جن میری نا فرمانی کی وہ کدی okay جنت نہیں جس نے انکار کیا جس نے انکار کیا جنت چالو مناباط رسول اللہ انکار کون کر دے میرے پا کبی نے فرمایا کالا من اتاری جن میری گل منی جنت جاوے گا اور جنہیں میری نا فرمانی کینکار ونڈ کی تر او کولے میرے پاک نبی پاک دا فرمان سنا میرا کم سی اگو تو خود کر لے آمل دا لال ہے فرمایا جن میری او جنت دکھو جی انکار کیا اور نے انکار کیا جنت تنی ساڈے لائیے مر گے تو جنت انتظار دا نہیں اے, اے, اے. دا گھر بلا کے باہر بھی آواز آ جائے تو کنا چھگلا پا اج دا موسلا تو جب تک نچے نہیں سکون نہیں ہاں میں آ خیر آپ بابے کے دربار سے دھمال پاؤ گیا سر اور جان دے لیں اکھے جڑا جی دمال نہ پاوے وہ چتی نہیں آتا لاکھ خدا دے بندے آئے سارا کوڑے چٹا چاڑے ماں چشتیاں میرے کو چتیاں دیا کتاباں موجود ہیں ہاں ساڈے بزرگوں کی کتاب موجود ہیں یہ قوم ت یہو ہی ہے نا میں چشتی نچتے ہی رہے ہیں سارے بزرگوں کے فتو موجود نے ادرت کتبین بختیار کا رحمت اللہ آپ کا کیوں سن آوں آدھے سن کا روٹی آپ سرکار کی کرامت سی آپ نے لنگر خانے جدو روٹی تھوڑ جایا نا آپ اج ہاتھ ولا کے روٹیاں دے رہنے <poundsVI> آپ کی کرم کادین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار اس دنیا چلے گئے منار شریف ایک آ گیا توں تا چیشتی چلا لیا آ زندگی چڑے قبر تنگ نے وہاں زندگی چ نچنا ہے ایک کبال آ گیا کی لے کے آپ کی مدار شریف جا کے ڈھول ڈھولکی بجا لگ پیا گون لگ پیا آپ دا ایک خلیفہ سی جا جی نام ابراہیم آپ دربار کی کندھ لگ کے بیٹھے سن انگ لگ گئی خواب آئے ادرت کتبین مختار کا کیا اپنے دربار شریف اس تڑپ رہے نے پوچھا وے ہزور خیر آپ فرما فرما جائے اس بدبخت نو میرے دربار تو باہر کڈو یہ مینو آرام نہیں پیا کر درمایا اس بد وقت نار کڈو منو نہیں پیا ہوں اس واسطے کہ وہ کام پیا کرتا سی جڑا نبی پاک کے دین چرام ستبین بختیار کاکی ورگیا نے نبی دے دین کا خلاف لوگوں نہیں سکھایا بلکہ لوگوں نبی دین دوانہ بنا انہاں تے سال قبر چی پسند نہیں فرما جائے تاکہ چیشتی اے سارا کوڑے ہاں وہ لوگ قبالی سن دے سن مگر بغیر ساز دے سن وہ میں فیل سما ہوں سی وہ سما دیا شرط ہوی دی آخر والا دیندار ہو وہ منہ مسلمان ہوتو آ ڈرم نہ ہوتے خان آپ فتو آخر یہ دے آر نا ڈرم آ گانا مسلمان مسلمان ہوئے تو مسلمان والی شکل رکھا دین اسلام کے مطابق ہو اگو سننے والے سوفی ہوفی آ ساری قوم آ پوری کیڑی ہے مولوی صاحب جی نکی ہے صوفی صاحب صدکے صدکے میں آخر مطلب ہے جدی اکا لا او تو مڑ کلندر ہوا جا اس طرح پیری بیٹھا ہے جن پوری او مولوی سد کر دے جی صوفی صاحب ہے اس طرح ماری خرا وہ بن گیا سدکے کھوپڑی سو والے سوفی وہ آخیا جا جی داڑی نکی نکی ہے سوفی اندر جاف ہو من چ رب وستا ہو وجو نہیں جی فرمائی بزرگ سے خلاف پتا سی نبی پاک لے پسند نہیں فرمایا ایک اور حدیث پاک کے اندر آ جائے مولا علی سرکار کی موقف روایت سناو چاہ آپ سرکار کی موقف روایت کے اندر آ جائے فرمایا میرے پاک نبی نے شب برات کی دی رات ہوتی ہے نا حدیث پاکر دے پاک, پاک حبیب نے فروا جائے مولا تالا اس اندر ایک ایسا قبیلہ سی جس قبیلے دے کول بکریاں سے چوکی سن چوکیاں قبیلہ بنو بنوکل باخیا جا سی حدیث باغ دے اندر آ جائے مولا تالا اسراط دے اندر بلوں قلب دیاں بھے بکریاں دے والا برابر پاپ دی بخشش فرما ہے مگر مولا علی سرکار نے فرما جائے دے اندر سات باجے وال لف لائے کھڑے نے آ أو ساہب آوبا تا با تبلے آخیا جائے تبلے والوں <ان> کی بخش حدیش دمان ہے یا <جا> کوئی نی آ حدیث دے ایمان ہے نا, نا،, نا, نا،, نا تو کل میرے اعتراض نکلے میں سپیکر بن کے سنا لگا فرمان مستفا دجو لیں جی فرمائی تیری تسلی نہ ہو تین شک ہوے دن سارے شک نکل جان گے ان شاء اللہ فکر نہ کر بڑی تھوڑی جی دیر میں سو سال دی زندگی جھٹ لگنا گزر جانی ہے سارے شک اک ہو جانے نے اتے کھ کی گنجائش بھی نہیں رہی وجوہ جی فرمائی آ جناب والی تینوں تینوں انگریز نے کتاب پڑھایا جو ہوئیے موسی کی روح کی ہے ہاں سڈے ملان بھی کتابوں لکھ گئے ایک بہت بڑا بڑا مقرر ہے بلا مکر رہے میں ان نہیں لوڑ نہیں ہے تو جو نہیں جی فرمائی آ اس دنیا اللہ تعالی نے انہوں چوک لیا ہے شرمبا چاہیے بڑا واقر قوم نیبا سمجھنی سی پورا پلر وہ کتاب میرے کو پیے استاب اس کتاب لکھ آخیا موسیقی رو کی ہے اور میں فلاں فلاں گانا سنتا تھا اور گانے کے نام لکھے <تصفح> واہ قوم دہدی سد کے سدکے جڑا خود فتو سن انہیں قوم جنت والے پاس بلا خدا بھی قسم کر دیا قوم دہیوں کا اے حال ہے جہ لے اور نالے بھی لکھا پہ, پہ. میں عالم لوہار لالم موسے کا دربار بنیا کلے. جلال پور جٹان روڈ دن آلم لوہار کا دربار شریف بنیا کڑا ہاں جی کیونکہ وہ بھی تو سوفی آئی اس قوم کے آ جڑی قوم نور جہان کا دربار بنا سکتی ہے آلم لوہار کا نہیں بنا سکتی میں آلم لوہار تلا دیتا لونے والا کچوکھا سنتا سا فلا فلا گا مجھے بڑے پسند سن میرے مرید نا میرے واسطے سریلیاں پیر نے سننی واہ پیر واہ مرید آیا یہو دے پیرا کے مریدو دین اسلام انہاں کی دسنا انہیں دسنا ہر رات اللہ دینے والا سنیا کرو سواہ ماللہ اللہ ان تھوڑا دسنا جی یہ بیان کرتے بھائی سا ہر میںری آخر پیرے تو تباہ ہوا پہ آپ سنی جان روکی جانا عجیب تماشا عجیب پیر انہیں آخیا میں جی سننا جائد کر دو بس ٹھیک ہے رولا ہی موک جائے سارے تا کر کے اپنے آپ کو بچان واسطے نبی دا دین تبدیل, تبدیل, تبدیل کیتی پھر دینے خدا دیا بندے میرے پاک نبی سرور نے فرمایا جس نے اپنی طرف سے میرے دین میں ایک لفظ بھی شامل کیا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے گا اے خدا دی قسم کر کے آنا ہے جہنوی نہیں ادھر آد اللہ دی تلونے آ سننا وہ نروسے کی کتاب لکھا پیا جس نے جنتی دیکھنا ہو مجھے دیکھ لے ہوں پچھلی قوم نے کی سبق لینا انہیں آخر لے جا دی تلونے والے سنے اتو ملنگ سنے نور جان جہا چنگی سر سنے او چھتی جنت جائے گا قوم نے توجنا نا ہاں آج تم آئی ہے جی دین اسلام دے مطابق بندہ برات جا طریقہ دین اسلام والا چا کرے نا اس قوم وٹ پی جائے کیوں یہ پتہ جو کوئی راہ پر ٹکرے نے جڑے خود اللہ دتو سننے والے ہاں اقبال بال اقبال لویا اقبال فرما باقی تیری وہ آئی ن زمری باقی نہ رہی تیر وہ آئی نہ زمری باقی نہ رہی تیری وہ آئی نہ وہ آئی ن زمیریشت سلطانیہ پیری راگ سبحان اللہ قربان جام اے اے جنابے والی اسلام در اصل در اصل اسلام آکام جوگا سمجھے ان لوگا یہ نہیں آخیا یار کوئی نوا ٹولا کوئی نوا ملا نہ آ جڑا مومن ہو د جد ہدیش قران کی گل سن دے سر چکا لینا آخر یار گل ہو سکے پر ربڑ سول نہیں گلط ہو سکتی جڑا انگریز کا گلام آر سید آخر نہیں ہم تو ٹھیک ہے ہم تو ترقی جابتا ہے سانو تو سارا پتا ج نہیں پتا میں سر سد نے کی نا ترقی دی اولاد تو بعد ترقی ایک پیو سکھر تیرے تو بعد ترقی کریں اس پتر نے ایک دن پیو نے ویخیا وہ پیو کھلو کے پیا موتر سی انہیں آخر لیک گل بن گئی وہ ایک دن چڑ گیا سیڑیاں بغیر تاجی بدمی آخیا باخوتے آخیا سی چوکھی ترقی کریں توں تھے کلو کے موترنا تیرے تیقی تا ہی ہو سیڑھی نے چل کے موتر پتہ آلہ حضرت تسیم الرکت امام محمد رضا تاجدار بریلی امام آپ سرکار نے فتح رضویہ دے اندر پورا رسالہ لکھا جی ہے جہاں نام ہے امور شرین در امتیاز سنی جین سنیا دیا بھی نشانیاں لکھیاں جی نے پہلی نشانی لکھی جی ہے فرمایا ہے جڑا سر سید کافر نہ من سنی نہیں جا حوالہ میں دیتا ہے دتاوا رضویہ اٹھا امام احمد رضا دے حوالے نال نہ ہو بے خدا دی قسم کر کے آنا میرا سر لاہ دے میں خون, خون معاف ہو سلام پڑھنا ہوا نا سلام ساڈے ہوئی ملا سلام بندہ بہ کے چپنے نا آنسل لےف رو گیا میں آ آ سلام بہ کے پڑیا گے نماز بہ کے پڑھائی ہے درود بہ کے پڑھی قرآن بہ کے پڑھی سلام نہیں پڑھی کیوں آشک بن جلا حدرت سانو بڑی محبت ہے جی فتوی کی گل آلہ حدرت بڑا سخت سی آگ کی واری آئے آشک بن جتوے کی واری آئے تو پھر پرام بتجدے... کیوں؟ کیوں؟ ادھا مطلب میں اے। پوچھنا واپتی وا... دنال... ذنال... جافرانے سردار سر سور نو کافر آخ اور اس دی پوری اولاد کافر آخ احمد رضا نزدیک سنی وہ گا تے جیڑی قوم ناہبر سمجھے جی تین شک ہوئے تو میں آخا گا بھائی نہیں آئی یار ایڈیاں صاف شفاف گل اجے بھی تین سمجھ نہ آن پھر میں آخانگا بھائی تنی کھوپڑی کا علاج کروا کمپلیکس آورو سرجن وڈے رہ دماغ کھولنے والے جڑے ٹوکے کھول کے کر دے سیدا کرتے آ جانا کھلے علاج ٹوکا ہے توجہ نہیں جرمائی ایڈیا صاف شفاف گل یار منو یہ دس وہ دی چتیاں تیرے کسی دا بھی نہیں مذہب اسلام ہے رب سونے دا بنایا ہے محبوب ہویا ہے قطور ایسی بیان کرنا. اوڑے اوڑے اوڑے اوڑے نبی پاک سکار اور قرآن کے مطابق میں بول رہا ایک حوالہ گلت سابت کر دے ایک حوالہ تیری جی میرا سر اس کو ویڈی گل کہی ہو سکتی جی اجے تیری تسلی نہ ہو بے. پھر میں آخا گا بھائی نا جی تیری قرآن اتیس تسلی نہیں ہوں پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھ کوئی اور نبی تلاش کر اور کوئی اور رب تلاش کر کیونکہ وحدہ لا شریق اور اس پاک پیغمبر دا کا پڑھا تین اسلام ہے اور جی اس کل میں گا تو اسلام تو بغیر نہیں رہا چارہ گا تینو مننا پے گا ہر سورت کے اندر مننا بھی پے گا سرخم تسلیم بھی کرنا پا عمل کر کے چلنا بھی پا ہاں تج آخ دے میں دین اسلام کو نہیں مانتا اس بعد اصا تیرے گل کر جائیے پھر سانو آخی ہوں ادھر دعوی اسلام کا کرنا ہے. مخالفت اسلام بھی کرنا ہے. یار عجیب تماشا توجہ نہیں جی فرمائی اسلام کش ہے اے دسا آ اگے قرآن سنایا تو سنا پھر قرآن سنا ارشاد ربا لئے فرمایا فم دلا دیا ہو رسام مولا تالا ہے رب سونا جرادہ مولا تالا اسلام دا اسلام واسطے سینہ کھول تو سمجھ آئیے کوئی نا ایک قرآن جدایت کا ارادہ فرما سینہ اسلام واسطے سینہ اسلام کشادہ ہو جانا کی مطلب جٹکے لفظ سمجھاو مطلب مولا دالا جنہوں ہدایت دے دا دین تے چلا چڈ دے اسلام سے چلا چڑ دے دل یاد رحا اور گمراہی کا ارادہ فرما ہے سینا تنگ فرما دیا ہے اسلام کی گل کریے آنما یسا دوسما یہ تو آسمان سے چڑھنے والی گل آ、آ، قرآن دے الفاظ دا ترجمہ کر رہا اپنی طرف السما تو دین اسلام ایڈا اور لے آسمان دڑھ والی گل تے دین اسلام دلنا اسمان د چڑھنا کیوں او گمراہی وہ نڑی کڑی ہوتی ہے وہ سینا تنگ ہو, اور جدا سینا کشاتا ہو جی اور جہاں سینا کشا ہو جائے رب سونے کی طرفوں ہدایت آ جائے وہ اسلام ہاس کے قبول کربان یہ انہوں لوگ گل نہیں جہے سر سیت رو رابر سمجھتے ان لوگوں واسطے کر رہا وا جے ان کا کافر ترتا ہاں سنیا واسطے سچے ہے سنی کون اسلام کی ہے مسلمان کون آربان میرے آئے نامدار نے اس آیت آیت قرآن دی تفسیر محبوب رحمان دی زبان دی قرآن دی تفسیر محبوب رحمان فرماوے چاستے تم اتریا جواب سب کے جاوا مسود ان کا رسول اللہ دیا گو سراسد رحول نورا اذا دخل سدر انہا یا رسول اللہ ہل تلک مل میو کال گرور الْخُلُودِ ول سیداد لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ میرے آکا نامدار نے آیت پاک پڑی اے ہوئی فم دیا ہو اے آیت تلاوت فرمائی اگوں ان کی فرمائی فرمایا ان فرما بول کلمہ پڑھ دے اللہ دا پیغمبر فرمایا اسلام نور سینے چڑ دے نفاسا ہا اندر سینا روشن کر چڑ دے ان سینا روشن کر چڑ دے سبکے جاو ہوں گا سمجھنا یہ سوال پیدا ہو روشنی ہو آ سکتا بلا ہو سکتا ہے ادھر میرے آقا آکا نامدار فرما رہے اسلام نور ہے یہ جدو سینے چڑھ دے سینے نو کھول نور نال روشن کر چڑ دے کیوں خود جو نور جنور جدو سینے چڑھتا ہے تو سینا چان ہو جوشنی ہو ہے میں مثال دینا سنگیا ابل ابل دے پی نے ہر شا نظر آ رہی ہے آ سوی کرے آ پیپ لگے نے آ پکھے لگے نے آ بندے بیٹھے نے ہوں بتی بلدی بیٹھی بلدی پی ہوئی بندہ آ کے یہ دیکھو بھی لگی پی ہے یا گونگلو نے تو نہیں ہے پر بھائی آپ ناراض ہو گیا تھوانوں نہیں آخیا ویسے مثال د رہے ہاں بندیا نو گوبھی آخر والا تو روشنی چنو گے بے وکوف جی آخو گے آخو گے مرے اشفا ن جی اکان کا علاج ہو فرمائی وہ سنو پھر بھی بندے نہیں نظر آئے وہ ایویں ہے کہ نہیں اچھا چل ہوے بندے کی نظر بھی ٹھیک ہوئے تو بندہ آخے بھائی کان چن کی علاج سچی دسیا جی وہ کسی بندے گھر جا کے نا اما نکیا اما جی جی میرا پتر آخیا دعا کری مقابلہ لایا شالا جیت جا خیر دیرا پتر مقابلہ لایا جی ایک بندے نے میں آخیا کان چا آخیا کال ہے وہی ماں آخیا نا مراد آ کان سے آدھا ہی کال ہے تیت سنا میں آخیا اما جدو مننا ہی نہیں جدو مننا ہی نہیں کان کے چا ہی رہنا سا قوم کا یہ حال ہاں چے دن بندہ آخ کان کال ہے یہ آدھا نہیں مولوی سر تڑ مارتا پیا وی کھ ہاں کیڈا چ مطلب یہ ہے جی ہووشنی نظر والے بندے ہر شہ سی سی نظر, نظر آ جائے پھر دو گل آخان کوئی نہیں تو یا ہنے پھر دو ہی گلیں لینا یا اکھان نہیں تویں اکھا گل اچھا ہوں نبی پاک سرکار فرما لیے فرمایا ان نورا دخل سدرا انفاسا اسلام خود نورے تے جڑے سینے چ او دے سینے دے کر دن سینے چانڑ پتہ نہ ہوئی غلط کہڑا ٹھیک کہڑا گل میری سمجھ والی ہے گل میری سٹن والی نہیں سینے چ روشنی ہے پر اے پتہ نہیں کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے یار ہو سکتا ہے سچی گل دسیا جی میری رعایت نہ کرے کرسیت چیٹے بتی بلدی پی ہے ہوں سپیر کھلوتا ہے اے اے کوئی بندہ چاہ کے بھائی جناب والی یہ سپیکر نہیں لکڑے یا کوئی ہو آخو گے یار ہو مسلا تو بڑا بریق ہے پر جٹکے لفظ سمجھا رہے سمجھ آ جا سکے روشنی موجود پھر بھی چیز نہیں نظر آ رہی پھر یہ مطلب ہے اکھ کوئی نہیں کیونکہ دو ہی گلوں نے جے نظر نہیں آ رہا ٹوہا بنیا پیا نکل پیا نظر نہیں یا گلان کوئی کوئی نہیں چانن بھی ہوا نظر نہ آوے اے ہو سکتا گل سمجھی نہیں اے نہیں ہو سکتا ہوں یا نبی پاک دے سرکار آپ دے فرمان نو من کہ اسلام نور اور جس سینے چڑھتا ہے اس کشادہ کر دے انو روشنی نال بھر یا آپ د فرمان من اور اپنے آپ غلط آکھ اور آخ میں اسلام دکھا لی ہوں میرے کو چانن کوئی نہیں ج پھر تے سے دا کا دار ہے کہ یار کہا ٹھیک ہے کہڑا گلط جی یہ منے کہ میں اسلام تیا بھائی آئی ایم گڈ مسلم پتا نہ ہو پٹھا تے پھر میں آخانگا تٹھے ہاں اپنے گربان ہی جاتی پا خدا دیا بندیا اسلام بھی ہو بھی. بندہ مسلمان ہو بھی. پتہ ہی نہ لگے حق اور باطل دا یہ نہیں ہو سکتا یہ نبی حدیث ابو کنے آخیا سی نبی پاک نا منی بول اندرے نے نبی پاک نکیا نہیں صدیق دن دل اسلام دی بتی جو بلی ہے انہیں بن ویٹے تصدیق کی <سطور> اقبال ہے اے دل سے پوچھ مومن دا دل مفتی دا ہے مومن دا دل, <سطور> دل <سطور> سارا جو چانن چان ہے اے مسلمہ اپنے دل سے پوچھ ملا سے نا پوچھو ہو گیا اللہ کے پلتوں سے کیوں خالی حرم ہرمن ہوئے حق اور باطل بھی سمجھ نہ آپ یہ نہیں ہو سکتا یا مومن نہیں یا نظر نہیں یا روشنی نہیں دوہ جو ایک کم ہے یا نظر نہیں یا روشنی نہیں نظر نہیں کی مطلب ہے تیرے تر ایمان والا برتن لی یہ جی چان نہیں تو کی مطلب تیرے کول ایمان کو نظر بھی ہوے چان بھی ہوے ہر کوئی ویخ لینا وے آ سابے آرام ہوں میں تیرے سامنے کتا چڑا تیرے کول پوچھا کہ دسے بکرا یا کتا تکھے گا کی آخگا کیوں تیر کول نظر تے خدا دیا باہر واسطے نظر دے معاملات بھی رب سونے نے نظر رکھیے پر تے جما سٹی مقال مل مل کے نہرمانی ہے کر کے <تصح> آپ مکا ہی بیٹھا خدا دیا بندیا ہنرا اپنے سینے خود کی گلا پھر بھی مولوی تانو تشنی پھر بھی دوسرے اور بابے بھلے شاہ سرکار فرما روز تڑنے شیتان دیں نفس اپنے لڑے ہی نہیں کدی اپنے آپ خدا کی اسلام کی دولت جدو بندے دو، کو جی نا سارے چان اپنے آپ ہو جارا پتا لگ جنافک آ, آ مسلمان ہے آر آوٹ ہے تے باقی تو تینوں سارے معاملات کا پتا ہے امرودی ریڑی تو جارے کی ساری ریڑی کو پٹھا کر کے پرتا کے آمرو چوک کے چیک کرے گا کوئی خراب نہ جائے یہ بینگل لین جی اکل ہے ہر سودے کے بھی شعورے جے نئی شعور جی نہیں شعور صرف دین اسلام جنئی شعور. یار عجیب مسلمان بن گیا اسی عجیب اسلام عجیب, عجیب نظام بن گیا اور عجیب ایمان بن گیا خدا دی قسم کر کے نا میرے پاک نبی سرور نے آپ کے کول پوچھے گیا حضور یا رسول اللہ کملی والیا مالی ایمان ایمان کیا ہے میرے آخا انامدار نے فرمایا جب تجھے نیکی خوشی پہنچائے نیکی اور گناہ غم پہنچائے نیکی خوشی پہنچائے اور گناہ تو یہ مان ہے عرض کی یار سول اللہ اسم گناہ کیا ہے فرمایا جب کام کرتے وقت تیرے دل میں کھٹکا آ جائے اسے چھوڑ دے اسے فدا ہو اسے چھوڑ دے کی مطلب میرے آقا نے اشارہ فرمایا فرمایا مومن دا دل گناہ کر دے وقت کھٹکا پیدا ہے کہ کرے کم نہ کر کم اور خدا دی قسم کر کے آنا جدوں یہ حدیث پاک پڑی ہے نا کامل ایمان دا تے پتا نہیں کامل ایمان دا پتا نہیں. پتا نہیں مگر الحمدللہ الحمد اللہ ربیران صدقہ <سؤال> گناہ بہت زیادہ نے گناہ بہت زیادہ نے کوئی شک نہیں میرے ورگا کمینا انسان دنیا تے تھی کون مگر رب کے فکیر کا سدکا کوئی ایمان دی رتی لب گئی ہے اور کئی دفعہ میں ات ہے جس گنا نہیں نہ بتا اگر کم کیتا ہے نا تو فورن دل کھٹکا آیا کیوں کوئی لال سو سی سو سو کل تسا کی تھی او پوری سی آکا نامدار دا فرمان کدی غلط نہیں ہو سکتا ہاں خدا دی قسم کر کے آنا ساری ہے مگر مدینے تاجدار دی گل کدی میرے آقا نے فرمایا مومن دا دل گناہ کر دیا کٹکا کہ گناہ کر گناہ دی پہچان دسی اور جیڑی قوم این گناہ نو این سواب سمجھ کے کرے وہ بھی گڈ مسلم ہے اور گناہ کر کے غمی نہیں گناہ دے اتنے دلیر ہوئے کھڑے ہاں گناہ گنا چ دریے اینج ہے جو کوئی گناہ تو منا چا کرے تو تھڈو اڑے آدھے گل دے دشمن بن جاتے ادا دیا بند جا گاہ روکتا پیا دشمن نہیں وہ تیرا دوست ہے اور جا توجہ نہیں لم فرمائی روشنی بھی ہے آئی ایم گڈ مسلم کا دعوی بھی ہے اے بھی پتہ کو نہیں سچا کہنا یار گل کوئی سمجھ نہیں آئی جی تیجھا سوجھا دتی بھی بلدی پی ہو ماد سم ماں اللہ کملی والے کا فرمان نہیں ٹھیک یا پھر اے من فرمان میرے آخ کا ٹھیک ہے اسان گلت ہاں اچھا میرے نامدار نے سدکے سدکے اپنے سننے کی بھی زبان اللہ کو نور ہے کو اسلام لو اسلام دین اسلام ہے نور جدو سینے دلو دا, پھر فلدا فلدا سینے روشن کر دے پھر بندے ناریاں حقیقت کا پتا لگ جلت یہ حق اے باتل سارا کچھ پتا لگ جی قربان جاگا میرے پاک لبی نے نور فرما جائے میرے پیر باہو نے ان تفسیر اپنی زبان سنا وا چاہ میرا پیر باہو فرماؤں فرما جائے اللہ چمبے ہوئی بوٹی فی اللہ چمبے دی بوٹی میرے مل بچ مرشدی لائی پا نہیں مل جے ہر لگے ہر جائی الر بوٹی وہ مشک مچایا آتے جائے پوٹی لائی فیر بڑا کچھ دس ہاں فل دسدی خدا دی قسم کر کے, آنا تاں کر کے میرے آکا نامدار نے فرمایا نور لاہ مومن کی فراست ترو کیونکہ اللہ دے نور ویخ رہے اللہ آخ نور رب دا یہ بھی پتہ نہ لگے بھائی باطل کدھر ہے حق کدھر ہے یار ہو سکتا ہے بلا یا تو مومن نہیں مومن ہے تو پھر مسداخ ہوا جسداق ہوگا تو حق اور باطل کا تو آپ پتہ لگ جائے توجہ نہیں جے فرمائی آپ پر ہو جہاں گلان سمجھ رب د فکیر تو نے ملا نہیں سمجھا سکتے وہ بھی ٹکر خور غدار خدا دی قسم کر کے آنا ایک بندہ ایک کافر زنار پا کے اتز پائی پھر کمیز پھر کمیز اتر زنار ہٹان بدھا ہو جائے ایک کفر کی نشانی آ تر پہ مول گیا کر کے دسیا مومن کی فراست ترو کیوں کہ الا دور ویخ مانا بھی یہ بنتا انہیں آخیا نہیں مینو سمجھ نہیں آیا مینو سمجھ نہیں آیا جڑا اصل مانا وے وہ مانا بننا بھی یہ بڑے بڑے مولویا کو دسیا کیونکہ لفزی مانا تو یہ بننا او تھک ہار کے واپس جان لگا ان بندے او یار ایک فقیر بیٹھا وے پوچھ لے انہیں آخیا یار ایڈے وڈے وے مولویاں نہیں دسے آ جے ساری قوم ہے سکالر پروفیسر ڈاکٹر اکھے جی وہ تو علم کے ڈاکٹر جو چ ہوگے میں آخیا علم دا ڈاکٹر ہے قوم نے ڈوبی کھڑی وہ تو جی علم کے برف ہے وہ تو سکال خدا دیا بندیا وراثت نبی دی رکھنے والا انگریز کدی لقب نہیں درطانیہ کا دور سی آلہ ادرت تے کسی نے ڈاکٹر آکھیا خدا دی قسم کر کے آنا وہ دورے برطانیہ تو لے کے آج تک آلہ حضرت دے مقابلے دا بندہ کسے مائی نے جما آپ کسے ڈاکٹر آ کے سکالر پروفیسر ڈاکٹر ان کو کیوں کہا جاتا ہے پتہ چلتا ہے یہ وراثت کسی اور کی ہے اگر وراصت لبی ہو تو ان کوئی سوفی آخد کوئی فقیر آخر ہاں کوئی جناب علی علاوہ صاحب آخدا کوئی امام صاحب آخر کوئی خطیب صاحب آخر کوئی, کوئی حافظ آخلا کوئی کاری آخلا بلکہ سارے مولویا کوئی مولوی آخے نا یہ وٹ چڑھتا ہے مینو مولوی آخے خدا کی قسم کر کے آنا؟ سارا جگ لے لے سانوی نہ ہی چنگا تینو نہیں پتا تین شکل کا نام یہ انگریز نے فیم جو دتا ہے یہ مولوی نہیں آخما یہ آخر مجھے ڈاکٹر آخو مجھے پروفائر کو مجھے تھکا لڑکا کبلا او سات مدیار مدینے دے تاجدار دی تاج والے پسند کرتا ہے ہاں جنو درے مستفا تو کوئی لبھی ہوگریز کے درد نہیں جانا اور جن اگریز دردی ہوا درد فرما فرمایا جائے اقبال آدال آدال یہ ہری حریم مغرب بنے ہمارے اکھے مغرب کے دے کبلے دواف دے کرن والے ایک حرم خدا دئی ایک حرم مغربی ایک کعبے دے تباف کرن والے نے ایک لندن دے تباف کرن والے نے ہری حریم مغرب ہزار رہ پر ہمارے یہ حریم, حریم مغرب ہزار رہنے ہمارے ہمیں جو تجی سے نہ نہ رہے یا رسول اللہ اچھا تنا نام لینا جڑا تینوں جان د جڑا انگریز درخو لڑا سانو کی تو جی بلا گل تو فرمائی ہوں کملا گل کر رہا سان دی نور بھی تے غلط اور ٹھیک دی سمجھ نہ آ نہیں ہو سکتا اے نہیں ہو سکتا کر کے جید ن حرام لال ہر شہر رلی ملی پی گئی کہوں جہدی ہے وہ خود پٹھے وہ خود مردود ہے ان کو قوم نا کرنا تا اکبال آدال آرے میں کول پوچھتا ادھر دیاں دیا گل سنا منو اے دس اے امت مستفا لٹی کیوں کیونکہ کیوںکہ ہے پہلا رابر حاکم موند دوسرا رابر پیر آئی تیسرا رابر مول بھی بڑا رابر کون ہے اچھا ساڈی قوم آخری آول بھی سیدھے ہو جان تارا جگ سیدھا ہو جائے میں آخیا تھد کے تھد کے یہ ایک مسیح کا امام ہے سچی دسیا جی ہو ایک مولوی سوٹے نما پڑھا سکے نما پڑھا سوٹے بچارا خود ڈنڈے محکوم ہے ہاں کیون تھانے دار آ جاوے تو پھر آ سا نہیں نکلتا سر سر کمڑی لگ جی ہے یہ مطلب ہے اندر کواقت ہے <tart کتے> <تصفح> <سؤال> جی ایک مسیح کا مولوی خراب ہے تو قوم ساری خراب ہوئی پی ہے جی پورے ملک کا امام خراب ہوئے فرمائی آ جہود نسارا نے ساری قوم لایا مولویا پیچھے ہاکم باوے سور پیتی جان باویں آرام کرال کری کری آخنا خدا دیا بندیا یہ ایک مسئید دا امام ہے خرابی خرابی نظر آ رہی ہے اور جڑا پورے ملک دا امام ہے اس دی خرابی خرابی نہیں ہو ہوگی جدوں خراب ہوئے نے دی قوم خراب ہوئی ہے سنگیا اسلام نورئی جے بندے دے کول آ جاوے نا بندے نو حق اور باطل دی پہچان ہو جاتی ہے تے جے پہچان نہ ہو بندہ سمجھے کہ میرے کو کیمان ہے وہ ایمان کی کوشش کرے اور رب تعا منگے مولا مامل ایمان اتا فرمان بزرگ فرما دیتے ہر شاہ بغیر مگے مل جاتی ایمان اسلام بغیر مگے اس واسطے رب ایمان اسلام کی دعا کرو دوستو ہر وقت ایمان اسلام کی دعا کرو دو مولا کامل ایمان کامل دین کی دولت اتا فرمان میری گلج سمجھ ہے کوئی نہ جی سل آ جائے اسلام اتنا چل پیے اسلام, اسلام پھر سارے نقص بھی دور ہو جان ساریاں خرابیاں بھی سمجھ آ جان ہے تو کھوٹے کھرے کی بھی پہچان ہو جائے کیونکہ سارا پہچانا اسلام کروا اور جب تک اسلام نہیں جی حضرت سلمان فارسی نے فرمایا سی اسلام نہیں تو کچھ بھی نہیں اسلام اس وقت تک اتنی او ر ہی رہے دکے ہی کھانے رہے اسلام ہے کہ سارا کچھ ہے دوست اپنے آپ اسلام ڈھالن کی کوشش کر اپنے سینے اسلام دی روشنی نال وابستہ کر نابستہ کرتا تتا لگے گا گلت کون ہے ٹھیک کون ہے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے حق کدھر ہے باطل کدھر ہے اوی نہیں شیخ لگتا شاخ ساتھی کوے پوچھے حضور سوکھا کام کہڑا آپ نے فرمایا دوسرے دے تنقید کرنا فرمایا. عرض کی تیہ فرمایا عمل کرنا دوسرے دے تنقید کرنا بڑی سوکھی ہے میرے دوست خود عمل کرنا ہے. اصلا دوسرے دے تنقید کرنے مگر امل والے پاس ایسی نہیں دعا کر اللہ سونا عمل دی توفیق کتا فرماوے آخرا ہاں گل کر رہے ایسا. a